آزم اللہ, من و اللہ محمد اللہ صحم الحمد السلام علیکم اللہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ثباََ صبح و شبشین باقی تمام شامین قرآن کے رم سب کو شعم سے باقی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ در کتاب شریف میں صدارت نمبر پانچ سو انسٹھ ایک امسال اور ابلیغ دو سو ایک ہے پانچویں صاحب جو ہے شروع سے رہ کر دعوت شریف کے ابھی تک کی درست اور دو شیخ اوراد ہتھی کا درخت نمبر دو شیخ ایک ہماری بعض جو اوراد ہتھیار میں سے شرح اشماء میں ہے اور اسما الحسنہ میں سے جو ہو اسم القدس ہو اور یا اللہ کے کا ذریعہ ترشیل ہو گیا اور کل ایک درس آپ لوگوں کو پھر جو ہے الرحمان یا رحمان اور یا رحیم کے حوالے سے جو ہے ابھی ہماری گفتگو ہے اس سلسلے میں جو ہے ابھی فی الحال آج درس میں جو ہے یا رحمان یا رحیم کی لوغی تو ہی اور معنی اور اس کی توجہ تھی تو کل جو ہے اس میں رحنج رحمٰن اور رحیم کا جو ہے لغوی معنی اور یہ کس لفظ سے مشتق ہے ہنج اس کا جو ہے ان دونوں کا مادہ ایک ہے اللہ کے اس حوالے سے اللہ لوگوں کو کچھ توجہ دیا تھا اور یہ معلوم ہوا اللہ کی رحمت کائنات کے ہر شے پر محیط ہے ہر شے پہ چھایا ہوا ہے چنانچہ اللہ نے خود فرمایا خطبہ اللہ نفس الرحمٰ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر دیا رحمتِ وصیت کل شع اور اس طرح فرمایا میرے رحمت ہر شے پہ چھائی ہوئے محیط ہے اسی ذیل میں جو ایک حدیث جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوا ہے جی کہ ایک حدیث میں ہے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سو رحمتیں ہیں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سو رحمتیں ہیں ایک کو اس نے بندوں پر تقسیم کر دیا ہے اللہ نے جو ہے ان سو رحمتوں میں سے ایک کو بندوں پر تقسیم کر دیا ہے جس سے وہ آپس میں جو ہے پیار و محبت کرتے ہیں اللہ نے اپنے رحمت میں سے ایک جو ہے اللہ نے بندوں میں تقسیم کیا ہے اسی رحمت کی برکت سے اگر آپ کے دل میں کسی کے بارے میں رحمت ہے شفقت ہے درد دل ہے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں یہ سب اس ایک رحمت کے برکت سے ہیں جو اللہ نے بندوں میں تقسیم کیا ہے فرماتے ہیں جو ہے سو رحمتیں ایک کو اس نے بندوں میں تقسیم بندوں پر تقسیم کر دیا ہے اور اس ایک رحمت کی برکت سے جس سے وہ آپس میں پیار و محبت کرتے ہیں اور 99 اس نے اپنے لیے محسوس کیے 99 جو ہے محبت رحمت کے 100 جو ہے ہاں جی الگ رحمتیں 100 ہیں فرمانے 100 میں سے ایک بندوں میں تاثم کیا 99 جو ہے نے اپنے لیے محسوس کی ہے اور 99 اس نے نان اس نے اپنے لیے محسوس کی ہے جن کو وہ آخرت میں یہ یہ ننانو رحمت ہے جن کو وہ آخرت میں اپنے بندوں کے حق میں ظاہر کرے گا اس ننانوے رحمت کو اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنے بندوں کے حق میں ظاہر کرے گا یہ آدی جو کتاب خصوصیات و حسنا کی صفحہ نمبر 84 پہ تو انسانوں کے معاون قائم ہونے والے محبت اللہ تعالیٰ ہی کے عطا کردہ ہے ہم آپ میں انسان ماں باپ اولاد سے اولاد ماں باپ سے ذرا رشتے دار آپس میں بھائی بہنیں آپس میں جو محبتیں ہیں یہ حقیقت میں جو ہے اللہ ہی کا عطا کردہ ہے ہاں انسانوں کے مابین قائم ہونے والی محبت اللہ تعالیٰ ہی کا عطا کردہ ہے اس کے اندرونی و بیرونی اسباب و ذرائع اللہ تعالیٰ ہی مہیا کرتے ہیں اس محبت کی انسانوں کے مابین پائے جانے والے رحمت اکثر اوقات کسی غرض سے وابستہ ہوتی ہے انسان ایک دوسرے پر جو رحمت کرتے ہیں احسان کرتے ہیں نیکیاں کرتے ہیں شفقت کرتے ہیں تو یہ رحمتیں جو اکثر اوقات کسی غرض سے وابستہ ہوتی ہیں کوئی مقصد رکھتے ہیں دوسرے ایک دوسرے کے ساتھ نیکھی کرتے ہیں تاکہ بعد میں اس کا مقصد حل مگر اللہ تعالیٰ غنی ہیں اللہ بینیاس ہے ہاں جی تو انہیں کسی سے کس صلاح کی حجت نہیں اللہ جب بندوں پر رحمت کرتے ہیں تو وہ کسی سے کسی انعام کا سلا کا اس اجر کا ایوز کا اللہ تشرے سے اس جو محاجر نہیں اللہ کو جو انہیں کسی سے کسی شلاح کا حاجت نہیں کیونکہ وہ بے نیاز ملک ہے وہ غنی ملغ ہے ان کے رحمت بے پایان اور بےحد و حصاف ہے اللہ کی اور معذ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلا سبب اور بغیر کسی استحقاق کے بندوں پر ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہونے والے رحمتیں ہیں ہاں جو بے حد اور بے حساب بےحاد و حساب ہیں اور ما اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلا سبب اور بغیر کسی اشتقاء کے حقدار ہونے کے بندوں پر ہوتی رہتی ہے اس کا اس وال مطلب کا حوالہ بھی اس کتاب خصوصیات آزماؤنا کا پیج نمبر 84 تو آگے مزید الرحمٰن علامی تاخیر میں الرحمن فعلان رحمٰن فعلان کے وزن پر ہے وجن پر مبالغے کا شغا ہے رحمٰن اور رحیم میں یہ فرق ہے کہ رحمان میں عموم پایا جاتا ہے میں عموم پائے جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے رحمت اس دنیا میں سب کو شامل ہے وہ رحمت عمہ جو دوست دشمن سب کو شامل ہے ہاں جی رحمت یہ دنیا میں سب کو شامل ہے ان کے رحمت ہر ایک کو ملتی ہے مومن ہو یا کافر ہماں بردار ہو یا گناہ شکر گزار ہو یا ناشکرا سب کے سب جو ہے انہیں کے ہے انہیں کی جوشاء اللہ کی سب کے ساتھ انہیں کی بے حد اور بلا انقدا رحمت کے سارے جی رہے ہیں کہ ندمی اللہ سے بات دشمن ہو دوست ہو ہاں جی خاص سب جو دنیا میں جی رہے ہیں آرام سے زندگیاں ہیں مزے لے رہے ہیں یہ سب جو ہے ہاں جی سب انہی کے اللہ تعالیٰ کی حد اور بلا انقتا بزن واقع کے ہونے والے رحمت کے سارے جی رہے ہیں کائنات کے حرشے تو یہ رحمت مل رحمت عامہ وہ رحمت جو دو دشمن سب کو شامل اللہ اِس میں دوستوں کو بھی اس رحمت سے نہ اس رحمان سے جو رحمت ملتی ہیں نا کو وہ دوست دشمن سب کو شامل ہے پوری کائنات کے ہر ذریعے کو وجود اس رحمت کی برکت سے ملا ہے ویسے رحمت کی برکت سے ہر ایک کے بقا کے لے جتنی مزید رحمتوں کا محتاج ہے وہ بھی سشمِ رحمان ہی کی برکت سے جتنے اسباب اور وسائل کی ضرورت ہے وہ بھی سشمِ رحمت ہی کی برکت سے اما الرحیم رحیم بھی مبالغہ کا ہے اس میں بھی معنی بڑا چڑھا کر پایا جاتا ہے مبالغہ کا سگائے لیکن اس صفات میں دوام کا معافوم غالب ہے الرحیم میں دوام کا معافوم جو ہے غالب ہے اور اس رحمت سے اس سے اس رحمت سے اس, اس رحمت سے آخرت میں آخرت میں اللہ کی طرف سے کی جانے والی رحمت کا پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے مومن, مومن بندوں کتنی رحمت کرتا ہے جب اس میں رحمت دوام میں تسلسل ہے تو قیامت میں بھی ہے ہمیشہ شاہ لے تو قیامت میں بھی ہے تو یہ رحمی رحیم سے جو رحمت اس میں دواؤ میں تسلسل ہے لہٰذا یہ رحمت خیامت میں سے اور قیامت میں یقیناً اللہ کی رحمت مومنوں کے شامل حال ہے کافروں کے شامل حال نہیں یہ وہ رحمت الٰہی جو ایمان کو اس وقت حاصل ہوگی اور ان کو ڈام لے گی جب وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے یہاں سے موت کے بعد رب کے حضور حاضر ہوں گے القیامت میں میدان حشر میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گے رحمان اور رحیم میں اسی فرق کی طرف ہاں جی ان الفاظ سے بھی اشارہ ملتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کے لیے رحمان دنیا رحیم الاخرہ کے صفات بیان ہوئی ہے جن دعاؤں میں ہمارا اولاد اشرے میں یہی دعا دعا پیراگراف موجود تھے یا رحمان دنیا و یا رحیم الخرہ و یا رحیم ہما خر تو اسی مذہب کے طرف ہاں جی یہ دعا بھی اسی مذہب کے اشارہ ہیں یا رحمان ال دنیا ہے وہ ذات جو رحمان دنیا میں رحمان ہے اس کے رحمت دوست دشمن سب کو شامل ہے یا رحیم الاخرہ لیکن آخرت میں اس کی رحمت صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہے اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے اتنا رحمان عام ہے اور رحیم خاص رحمان میں جامعیت اور ہمگیری ہے رحمان میں مانۂ رحمت میں امرحمان کے معنی رحمت میں جامعیت اور ہمگیری ہے کہ سب کو شامل ہے اور بہت زیادہ رحمت بہت زیادہ رحمت جو کہ سب کو شامل ہے اور رحیم میں دوام اور تسلسل ہے ان دو لفظ میں فرق ہے رحمان میں چامیت اور ہم کری ہے بے حد و حساب اور رحمت کی طرف اشارہ ہے اور رحیم میں دوام اور تسلسل ہے اس مطلب کا حوالہ بھی خصوصیات نے پیج نمبر سے پچاسی رحمان اور رحیم کے بارے میں یہی معنی و مفہوم کتاب مصباح کا میوی اور آئین بندگی جو کہ تاجمہ ہے عدت الدائی جو علامہ محلی کے بیٹے نے لکھا ہے فا دلی کی اور اولاد ہتھیار کی شرح تالیم انس الصابری اور دیگر شاعرین آزما الحشنہ نے لکھا ہے کہ و الرحیم میں یہ فرق ہے ہاں یہ رحمان میں جامعیت اور ہم ہے اور رحیم میں دوام اور تسلسل چنانچہ عنص الصابری صاحب فرماتے ہیں الرحمٰن الرحیم فرماتے ہیں جو گوراد فتح کے اشارے ہیں کہ اشارے نظر آتا ہے کتابوں میں الرحمان الرحیم کے لحاظ عربی گرامر فعلان و فائل مبالغہ کے سگیں دونوں میں مرحمت کا مفہوم بڑا چرا کر سمجھ میں آتا ہے متحال کا مبالغہ اطلاع اور غلبہ قلعہ ہوتا ہے اطلاع یعنی سب کے رحمتوں پر غلبہ اور سب سے زیادہ سب سے عظیم رحمت سب سے بڑی رحمت بے نہایت رحمت کو شم اس مفہوم کو دیتا تو فالان کا مبالغہ اطلاع اور غلبہ قلعہ ہوتا ہے یعنی صحت کی زیادتی کے لیے یعنی بہت زیادہ مہربان رحمتوں والا رحمان کے یہ ماننا جائے گا اور فائل کا مبالغہ تغرار کے لحاظ سے ہوتا ہے یعنی وہی رحمت دوام کے ساتھ ہے. تغرار کے ساتھ ہے. گویا صفحت کے بار بار تگرار سے یعنی صفحت رحمت کے بار بار تگرار کی طرف اشارہ ہے رحیم میں اور باز نے ہر دو رحمٰن رحیم میں اسی طرح سے تمیز پیدا کی ہے رحمان کا لفظ اس صفحت پر دلالت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں قائم ہے رحمان کا ذرا اس صفحت پر دلالت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذات میں قائم ہے لیکن رحیم اس صفحت پر جو اس شخص کے تعلق سے پیدا ہوتے ہیں جس پر رحم کیا گیا جس پر رحم کیا گیا اس لحاظہ اللہ رحیم ہے یہ رحمان کی صفحت اللہ کے ذات سے تعلق رکھتے ہے بس رحمان وہ ذات الہی ہے جس کا رحم بہت بڑا اور عظیم تر ہے انسان کے پیدائش سے پہلے اور بعد میں اس کے لیے سامان مہیا کرتا ہے رحیم وہ ذات ہے جس کا رحم جو ہے طلب پر اس کے جس کا رحم طلب پر بار بار عط کرتا ہے بندہ طلب کرے تو اس کے رحمت بار بار عد کرتا ہے بندے کی شامل حال ہوتا رہتا ہے رحمٰن دنیا میں انسان کی حاجات پوری کرتا ہے رحیم کا تعلق حرت سے ہے یعنی انسان کے سالح اعمال پر جزا دینے والا حرت سے مراد دین کیا ہے یعنی انسان کے سالح اعمال پر جزا دینے والا موجودہ عالم کے ہر شے کو پیدا کرنے کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان سے ہے اس صفت رحمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو پیدا کیا رحمان غیر اللہ پر نہیں بولا جاتا کیونکہ یہ سب سے زیادہ رحمتوں والا سب سے بڑا رحمتوں والا سب سے بڑا تو اللہ یہ ہے زیادہ غیر پر نہیں بولا جاتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے رحیم غیر پر بولا جاتا ہے جیسا کہ قرآن حکیم کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ قرآن حکیم کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی رحمٰن کے برمدین جیسا کہ قرآن حکیم کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جانا سکھایا جانا یہ اللہ کی صفت رحمان ہے جیسے قرآن اس پاک کی شاید میں اللہ نے فرمایا یعنی جیسا کہ قرآنِ حکیم کا اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جانا یہ اللہ کی صفت رحمان ہے الرحمن یعنی اللہ کی صفت رحمان نے رسول اللہ کو قرآن پڑھایا اس اسم کے برکت سے رسول اللہ کو قرآن عطا ہوا الرحمٰن علام القرآن رحمان میں ہاں جی اس اسم کے برکت سے پیغمبر کو یہ فیض خاص ملا اور رحیم کے لیے قرآن آیت بالمعمنی نہ راؤف الرحیم سرح تباہ نمبر ایک سو آپ مومنوں کے ساتھ بڑا شفیق و ہمیشہ مہربان ہیں ہاں جی تو یہ مبارک اسم جو ہے ان دو میں یہ توضیع شرح اور راز فتح انصر صاحب صاحب کی سفا نمبر ترانوے پہ ہے کہ رحمان اور رحیم میں جو فرق بیان کیا ہاں جی وہ جو ہے اس کتاب میں انہوں نے توضیح دی ہے اسی کے مشاوہ توجہات مصباح کا خامی میں بھی اور آئین بندگی دا دائی کے ترجمہ میں بھی یہی توضیحات دی ہیں جن کا خلاصہ میں نے آپ لوگوں کو کتاب شرح اولاد فتح سے آپ لوگوں کو پہنچایا بغیر ان اللہ کل ہم آگے بڑھیں گے